صدق اللہ وصدق رسولہ النبی القریم ونہن وعلا ذالقل من الشاہدین والشاقرین والحمدللہ رب العالمین موزد سامین السلام علیکم سلام جو ہے نا جب تک السلام علیکم نہیں کہو گئے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 تو مسلمانوں پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ میں اصلے کو دہشت سمجھتا ہوں اصلہ خود بھی دہشت ہے اور فیل بھی ہے اور فائل بھی ہے ارے اسلح خود دہشت ہے اور اس دہشت گرد بنا بھی دیتا ہے یہ ایسا بری چیز ہے اصلہ کہ اس میں داشت بھی ہے اور دہشت گرد بنا بھی دیتا ہے ایک تو داحشت ہوتی لیکن اس میں اور برائی یہ ہے کہ جس پاس جس کے پاس ہے وہ دہشت بن جاتا ہے دنیا اس وقت بائمان بے دینوں کو پتہ نہیں کہ دہشت کس چیز میں آئے اور دہشت کس چیز میں آئے اور دہشت کون ہے اور کس نے پھیلائی ہے بھیڑیا کہتا ہے کہ بھیڑیں دہشت ہیں اور بھیڑیں کہتی ہیں کہ مرغی دہشت ہے ہیں بھیڑیا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 زور سے کہو مجھے पता لگے سمجھ گئے कलाशन کوپ والے کی پڑے گی اگر کلاسن کوپ واپس کر لو تو اس کی دہشت رہے گی تو معلوم ہوا ہے بولی آئے پاگلو بےمانو دہشت اصلے میں ہے بندے میں نہیں ہے اور دہشت ان یورپی ملکوں نے پھیلائی ہے اصلا پھیلا کر بنا پھیلائی ہے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 ارے خود اے سی کے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں رات جب فلسطین ختم ہوا عمر بین عبدل عزیز نے ایک فوجی مرغن غذا کھانے لگا آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دی انہوں نے یہ تو ضائع ہو گئی آپ نے فرمایا ان کے نفس کو ضائع کرتی یہ مرغن غذا کھا کر عیاش بن جاتا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 کاشکاری تمہاری برباد ہے یہ حیثن سکیم ہے لانتی جو ہمارے ہزاروں گھوں کو غیر ملکی کمپنیاں لے کر کاشکاری کے لیے برباد کر رہی ہیں ارے کاشکار اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے اور صنعت کار ظالم خدا سے جنگ کرتا ہے کیونکہ مسلمانوں ملک وہ ترقی کرتی ہے حکومت وہ اچھی ہوتی ہے جن کے برآمداضیادیں ہوں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 کہ ایک درامداد نقد اور دوسرا ادھار پر نو نو اے لگا رکھے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا کچا کمرہ ان کی پانچ پانچ کروڑ کی کھورسیاں کیوں تم اوپر سے آ گئے ہو تم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو ارے سل وہ تعیدر ابانی والے کی بات سنو حضرت عمر بن عبد العزیز کو امبال نے کہا کہ ٹیکس لگاؤ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 مغلیہ بادشاہ تھی تو نادر بادشاہ نے دہلی پر حملہ کر کے اس نے اس کو فتح کر لیا اب نوکرانی تھی ولی کامن باقی سب نے مانا اس نے نہیں مانا اسے بلایا کہا کہتا ہے نادر کا دیروں والی بول کے خدا اس نے کہا میں نہیں مانتی تلوار لے کر کھڑا ہے بادشاہ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 انہوں نے فرمایا میں تو آپ کو جانتا ہوں آپ آپ کو نہیں جانتے فرمایا میں کون ہوں فرمایا تیری ابتدا گندے پیشاب سے ہے انتہا تیری موٹ مٹھی کی ہے بیچ میں دماغ خراب ہے تو اکیل رہا ہے انتہا موٹ مٹھی خبر ہے نہ ہر ایک کی فرمایا ابتدا تیری گندے پیشاب سے ہے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 سو روپے من گھاس ہے چالیس روپے بھنڈی ہے ارے سبزی مہنگی ہو گئی اور ہم اورنگزیب دوڑے اپنے پیر کے پاس گئے پیر صاحب سب سبزی تو مہنگی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا کوئی سنت چھوڑی ہے تم نے میری عوام پریشان ہے فرمایا کوئی سنت چھوڑی ہے تب تیری عوام پریشان ہے یہ تائی ربانی والا ہے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 اب فقیر گئے کام سے پکڑا وہ سو رہا تھا ارے کیوں کہ بادشاہ بلا رہے اور مجھے بلا رہا ہے, کیوں بلا رہا ہے؟ اکے پاگل ادھر دیکھو چور کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے مکان کو اس نے سرنگ لگائی اس نے کہا وہ میرا کیا کسور چال تھپڑ لگا ہے کسور کا بیٹا چار اچھا بادشاہ بلا رہا ہے کیا پوچھنا تھا وہ بھی تو ہمارے حکم کے پاپ بند تھے نا کیا دیکھنا ہے کہ حق کا ہے نہ حق کا رہے جو آڈر ملے چلو پکڑو ان کو. کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ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 آپ نے جلوس کا حکم نہیں دیا کسی ولی نے توڑ پھوڑ نہیں کہی کی ارے اللہ والے دکھ سہتے آئے ہیں دکھ دیتے نہیں مظلوم تو بنتے آئے ہیں ظالم نہیں بنے بوزدل کیسے ہیں امریکہ وہاں سے کرے ہاں جی ہمارے لیے شعر بنے ایک فوجی مجھے کہہ رہا ہے مجھے نہیں جانتے میں بس میں جا رہا تھا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 مشکل ہے جمال. یہ بریلوی کوئی ولی والے نہیں جمال. پہلے نمبر پر شیعہ بدعمال دوسرے نمبر پر بدعمالی میں دیکھا ہے میں نے تو بریلیوں کو دیکھا ہے جمال. ایمان سے فراڈی اس جماعت میں چور اس جماعت میں ڈاکو اس جماعت میں ہیں بے دین بے نماز انہوں نے بخشوا دیا ہے کیوں بھائی ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المدنی بھی نہیں سمجھتے تھے صحابہ نہیں سمجھتے تھے ہم اور تو صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے بھی بڑھ کر محبت آئے جنہوں نے وہ نہیں چھوڑا ولی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ولی کا شیر سنا دوں ولی والے بنتے ہو بریلوی کہتے ہیں یہ مولوی دہشت گردیں میں سنا میں نے سنا یہی بے جماعت کہتی ہے اور ایسی بے آحل بدتمیز جماعت ہے کہ یہ شیعہ میں یہی جا رہی ہے دیوبند میں یہی جا رہی ہے اہل حدیثوں میں یہی جا رہی ہے مرزا میں یہی جا رہی ہے بدامالی کی وجہ سے اب میں تمہیں سننی حنفی پکا ولی ہی بنانا بلی والا بنانا چاہتا ہوں ہم سننی ہنفی ہے تو یہ کہتے ہیں جی مولوی یہ بریل بھی کہتے ہیں مولوی ملک کو بس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 انسانیت زرانی ہوگی درندہ یاش واشی ہوگا گرگ میرا سب وزیراں اور وزیر کتے ہوں گے ارے کتوں سے بھی زیادہ ہوں گے عام بندے کا کول نہیں ہے علیہ رحمت کا شیر ہے گفتہ گفتہ اللہ ببد گرگ میراں سب وزیراں موش درباں میں شود ای چنی ارکان دولت ملک میں شود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 واجب پھر کیا ہے سنن مقدا پھر سنن غیر غیرمقدہ کہہ دے یا مستحب کہہ دو ہمیں سنن مقدا ہاں جی جس کی بھی بہن بیٹھی ہے جی حج پر نہ جاؤ حج قبول نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا اتار کر جاؤ بھی بہن بیٹھی ہے بالک تو روٹی نہ کھاؤ اس کے گھر کا حرام ہے تیرا باپ کا ہمارے باپ کا دین ہے جو مرضی ہے تو بنائے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 لالچی بھی نہ ہو یہ مسیح چھوٹ جائے گی جی یا یہ جی حکومت پکہ لے گی کیوں بھی دین ہم قولت طور بیان نہ کریں ظالم عملی طور تو تم رائج نہیں کرنے دیتے کیا اس کو ہم قولی طور بیان نہ کریں پھر ہم مر نہ جائیں ظالم تم ایسے ظالم ہو ایسے بہی مانو تم نے دین کو خراب سمجھا کافرو ظالم تمہیں یہی بتایا گیا شیطانوں نے کہ تم دین کو کولی اور بیان نہ کرنے دو اور تم خود ننگے عیاش بدماش ہو ہم قوم تمہیں ہم تمہیں سزا دیتے ہم تمہیں کولی تور نہ کہیں کہ تم ننگے بیٹھے ہو پردے کو نکال لیا ادب نہیں رہا حسن بصری رام اللہ علیہ ایک شخص نے کہا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 اب آپ کو میں ولی والا بناؤں گا مولنا روم صاحب ولی نہیں ولیہ کے بھی سردار ہیں ارے ان کی مصنوی شریف پڑھ کر سمجھ کر ہزاروں ولی بن گئے ولیوں کے بھی راہ بھر روم صاحب ولی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا وہ کیا فرماتے ہیں فرمائے علم قرآن تفسیر و حدیث صاحب. ہر کے بج ادی خاند خبیث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 ارے ایسے جب پاگل بے وقوف استاد ہوں جاہل جس رام میں نے ابھی بھی کہا ہے تھوڑے پیسے بچے تھے ان سور نے حدیث کا معنی بدل دیا ارے حدیث کے معنی بدلنے والا کافر ہے مطلق کافر ہے انہوں نے حسیز کا مانا بچلہ تہارت مانا ہے پاکی ارے پاکی نسفی مان ہے انہوں نے لکھا سفائی نسفیمان ہے ارے مسلمانوں کان کھول کر سنو اگر है ہے تو من کی ہے تن کی نہیں بلشا ولی ہیں آپ مانتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں گلشا ولی تو بتا سفئی کس چیز کی ہے آپ نے فرمایا تن سفا ہر کوئی کردہ ارے من سفا کر شاہ جرے من ساف کریں دے جنت بے سنسوئی ارے جہل و ہے تو من کی ہے تن کی تو نہیں فرمایا تن صفا ہر کوئی کردا یہودی نسارا سکھ ہر کوئی کر نا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 میں آپ کو مثال دے دوں سمجھ آ جائے کتاب کوئی کتاب نکرا جا کے ان سوروں سے سوال کرو کتاب نکرا ہے کوئی کتاب کانت وغیرہ کوئی لے لو جب الکتاب کہو گے تو قرآن مجید ہوگا اور کتاب ہوگی نہیں سمجھ گئے نا اس لیے سلام بھی ہمارا ایسا ہے السلام علیکم سلام علیہ السلام لام، خاص سلامتی یعنی اللہ کی مرفا بن جاتا ہے سلامتی جو ہے اللہ کی ہے اور کسی کی اس لیے سلام کہا کرو اسلام علیہ کم السلام و ہاں. اس کا جواب کیا ہے وا ع کم سلام نی و علیہ کم سلام نی واہ علیہ سلام و علیہ کم وسلام پھر بھی علیہ السلام بولا جائے تو اس مرفا بنتا ہے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 تو وہ گئے روزانہ وہ سودا رات کھاتے تھے انصاری بھائی مختصر کروں ایک دن بی بی وہاں ٹہری تھی انہوں نے ہاتھ باہر نکالا اس صحابی نے ہاتھ چوم لیا صحابی تھا خوف آ گیا لیکن قرب عورت کا کھا گیا ہاتھ کو ہی بھاگا جنگل میں گیا روتے روتے ہوش بھی تھا سکھی بھائی واپس آیا اس نے کہا میرے انصار بھائی کا انہوں نے ایسا حال ہے تیرے بھائی کا آپ نے فرمایا تو نے ہاتھ رہر کیوں نکالا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 اس لیے شیطان نے کہا تھا ابو صحلام اور اگر ت نے زنا سے بچانا ہے تو عورت مرد کوئی اکٹھے ہونے دینا پھر خیر وہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پاس لایا آپ نے دعا مانگی تو آ اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی اللہ نے آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی مطلب یہ ہے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 یوں انہوں نے امتیازی حیثیت ختم کر دی کہ ایسی تعلیم کھولی جس میں شریف کمینہ کنجر کمینہ سب برابر ہی برابر ہیں سب کو برابر کر دیا اقوال میں احوال میں امال میں امید! ہمارا امتیازی مذہب ہے کول فی الامال معاملات میں قولی طور انہوں نے برابر کر دیا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 اب میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں آپ کہیں گے کلمہ میں پڑھاتا ہے کیا کلمہ میں نہیں آتی ہے بابو سلطان نے فرمایا جداد مرشد کلمہ صحیح کی دل لگا کانے ہوں کلما میں پڑھاؤں گا آپ کا سے سننا اللہ نہیں حرف حرف ہے اللہ ارے ہے ہائے اللہ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 یہ نہیں آئے اللہو ہو مت بناؤ اللہ اکبر اللہ اکبر علیحدہ کہو اللہ ہو الہدہ اکبر علیحدہ کہو پھر اشہد لا الہ الا ایل اللہ ایسا کرتے ہیں نا ترد نہ بناؤ اشہد ایل اللہ ان لا ایل اللہ ایل اللہ اشہد الہ الا اللہ اشہد و محمد الرسول اللہ اشہد و انم حزان والے صحیح کراؤ آزان لوگوں کی اشہد آتے تو ہو کچھ نہ کچھ لے کے تو جاؤ اشہد و محمد الرسول اللہ سمجھ جائے نا ہے باہر ظاہر نہیں ہوگی مانا غلط ہو جائے گا ہم ایمان سے دور ہو جائیں گے دوسرا یہ پڑھتے ہو نا سمع اللہ ہل من سمع اللہ ہو لمن حامدہ اکٹھے ہی پڑھتے ہیں یہ اصل حرف کیا ہے سام اللہ ہو سام اللہ ہو لیمن حامدہ علیحدہ پڑھو جدا کرو عربی کو سام اللہ ہو سام اللہ سن نہیں اللہ نے اس کی لے من حامدہ جس نے اس ایک کی تعریف کی بعض کہتے ہیں لے من حامدا اس کا معنی جس نے ان دو کی تعریف کی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 پڑا بوش برطانیہ والے نہیں لاکھ دے نیو سڈا مشکل کشا ہے جر تو پی بن دے ولی روکا کہہ دے ساڈا مشکل ع در تو پلی درجو والی, والی پاوے جیتے موہرے علی سی نوے او تئی درجوں والی کیو پاوے جیتے سی نویں اوہ بندا ہے آتے ولی جا چوکھٹ علی دی ملی او بندہ ہے آ کے ولی جا چوکھٹ علی دی ملی خشکل کش ہے جد در تو بن دے ولی کعبہ بے شک خانہ خدا ہے می پیلی دے جملے دی د